بسلائے الرحمن الرحیم سامعن اکرام یہ قرآن سنہا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو نبی کے سوا کوئی ہو سکتا اور مولانا غلام اللہ کی بات کر رہے تھے انہی کی بات کرتا ہوں ریلویژن کے خلاف تقریر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے ضل اللہ ہوسول تالو حسنا الحمد جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ کے کلام کی طرف آؤ نبی کے فرمان کی طرف آؤ تو کہتے ہیں ہم کو بابوں کے دین ماننے والے ہیں میں کہتا ہوں وہی شاید کی بات اس بات کو عام رکھو جو بھی رب کے قرآن کے مقابلے میں نبی کے فرمان کے مقابلے میں اپنے کسی بڑے کی بات کرے وہ پاپوں کے دین کو ماننے والا ہے نبی کے دین کو ماننے والا نبی کے دین کے ماننے والا وہی ہے جب نام نبی آتا ہے تو کہتا ہے عام وقت رکھنا پھر اختیارات مصروف سمجھتا اور اگر دلیل یہ دی جائے کہ یہ مسئلہ اگر غلط ہوتا تو پناہ امام کیوں کرتا ہوں یہ مسئلہ اگر نا ہوتا ہے تو پرانے بزرگ نے کیوں کیا یارو قیامت کے دن تم سے بزرگوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے رب کا قرآن سنا نبی کا فرمان سنا کہ نہیں سنا تو کیوں نہیں معلوم بات تو سنی اور فلاؤ میرا دین کو سمجھو کیا دین ہے صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا کے معاملے میں انہوں نے حوالہ بڑوں کا نہیں دیا یا رب کے قرآن کا دیا یا نبی کے فرمان کا دیا اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا ہوا کہ نہیں ہوا نبی علیہ السلام, السلام ابھی وفات پاتے ہیں کہ امت کے درمیان پہلا اختلاف ہوا کہ نبی فوت ہوا ہے کہ نہیں اختلاف ہوا کہ نہیں فاروق اعظم نے کہا جس نے کہا کہ نبی پہ موت آئی ہے میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا ابو بکن نے کیا کہا من کا نبی کم یا بولے محمد ان سینا محمد ان کرنا کیا تو کہتا ہے کہ جو کہے گا نبی پود ہوگا میں اس کی گردن کو بڑا اڑا دوں گا میں کہتا ہوں نبی فوت ہو گئے اختلاف ہوا کہ نہیں اور دین کا مسئلہ تھا کہ نہیں تھا اختلاف ہوا کس طرح حل کیا بزرگوں کی کشتی ڈلوائی کیا بڑا بزرگ آج دلیل کیا بھی جاتی کہتے ہیں پرانے بزرگ نے چالیس سال اسا کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے اس کی بات کیا سے غلط ہو سکتی ہے دلیل یہ جواب میں دلیل یہ آ جاتی ہے یار کسی پکے کو پڑھا کر کے رکھنا پھر اسپیکر دلیل کیا دی جاتی ہے جواب میں کہتا ہے میرا امام مدینے میں پیدا ہوا تیرا امام اجمی تھا میرے امام کی بات سچی ہے کہ تیرے امام کی اماموں کا مقابلہ کروایا جا رہا وہاں کیا ہوا چھوڑ دو وہاں کیا ہوا دونوں کے درمیان اختلاف ہوا دونوں بڑے تھے اس نے جواب میں یہ کہا تو مجھ سے اختلاف کرتا ہے میں وہ ہوں جس کے متعلق نبی کائنات نے کہا تھا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری کر دیا تو میری بات کو کیسے اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں وہ ہوں جس کے لیے امام کائنات نے کہا تھا لازم ان یقین بھی ابو بکری نی ام میں ہو کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے مسلے پہ کوئی دوسرا کھڑے ہونے کی جسارت کر سکتا اس کے جواب میں حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں وہ ہوں کن کی رائے کے مطابق آسمان سے کئی آیات اتری اور جن کے لیے ام المن زینب اب سلام اللہ علیحا نے کہا ہے ان قرآن یم ضلعوں کی تحت نام بلا کن راج عمر قرآن اترتا ہمارے گھر کے آنگن میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تو عمر ہے لیکن تو نہیں جانتا نبی نے تیری ساری زندگی کی نیکیوں کو میری ایک رات کی نیکیوں کے برابر کرار دیا تھا یہاں مقابلہ ہوا ہے. کہ تنا کے میں نہیں وہی جو حضرت شیخ ادیس نے آج پر دی انتنا بات فی ہے کردو ہو الا ہے کس کی طرف لگاؤ ہم یہ نہیں کہتے ہیں امام عبد الرحمان کی طرف لڑاؤ ہم یہ نہیں کہتے مفتی صاحب کو چھوڑو کیا خود حدیث کی طرف آؤ اگر ہم کہیں تو مجھے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ بزرگوں کو اس لیے نہیں مانتے کہ ان میں کوئی بزرگ ہوا ہی نہیں ہے اور بزرگی کا معیار سمجھا ہوا ہے دیا جلانے کو کہتے ہیں ان کی قبر پہ کبھی دیا جلا ہے کبھی کبھی میں جل جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں دیئے وہاں جلاتے ہیں جہاں اندھیرا ہوتا ہے جس کی قبر میں روشنی ہوتی ہے وہاں دیے کی ضرورت محسوس ہے تم دیے جلاؤ دل بھی جلاؤ روشنی تب بھی نہیں ہوگی دیے وہ جلاؤ جس کے اندر اندھیرا ہو جس کے اندر روشنی ہو اس کے دیے کی ضرورت ہے تیرے بدبو دار تیل کے دیے کی اس کو ضرورت ہے اس کو نہیں ہے ضرورت ہے بزرگ بزرگی کے ساتھ اور ابھی محلہ کہہ رہے تھے برو کی طرف وہ بھی بھابی ملا ہے میں نے اپنے کئی دوستوں سے کہا میں نے کہا جاؤ جاؤ گیارہویں دینی ہے تو اپنے کسی آدمی کی دو تمہیں گیارہویں دینے کے لیے بھی ملا تو وہاں بھی ہی ملا ہے تمہارے ہاں تو بزرگوں کا اتنا کال پڑا ہوا ہے ہی نہیں کوئی وہ بھی ملا تو ہمارا جاؤ اٹھاؤ اس کی گنیت کو پالمی اور تمہیں ایک حوالہ بتلا دوں یاد رکھنا میرا عقیدہ یہ نہیں ہے میرا نہیں یہ عقیدہ لیکن جس کی گیارہویں دیتے ہو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بہتر پھر جہنمی جہنوی جنتی ہے اور بہتروں میں اس نے ہنکیوں کو بھی شمار کیا میں اپنا فرق, میں اپنا عقیدہ نہیں بتاتا مولانا بھرو کی ساتھ میرا عقیدہ یہ نہیں لیکن جس کی گیارہویں دیتے ہو اس نے وہ سارے ہلکیوں کو جہنمی کہا کہ ستارہ حوالہ میرے دم میں اور پوچھا کہ جنتی کون ہے ہائے اس نے کہنا چاہا اور اگر کہہ دیتا تو حق ہوتا اگر کہتا ہے اہل سنت اس نے اہل سنت کا دنیا تو میں لفظ استعمال نہیں کیا کہا جنتی صرف ایک گروہ ہے وہ اہل حدیث ہے تم کو تو اپنا کوئی بزرگ بھی نہیں ملا ملا بھی تو ہم سے چرایا ہوا مجھے ڈر ہے کسی دن امام عبدالرحمن کی ہی تم گیار مینت شروع کر دینا تمہارا کیا پتا ہے میں تو آوز عبدل کپور صاحب کو بغداد میں جانا نہیں چاہتا تھا میں نے کہا کہیں وہاں چلے جائیں کہیں گے شیخ ابدل کادر کا پوتا تو یہی آ گیا ہے تمہیں کیا ملا ملا تو اپنے گروہ سے نہیں اپنے فرقے میں سے بھی کوئی نہیں ملا اور فرقے میں سے بھی نہ ملتا تو کوئی وہ ملتا میرے جیسے کسی کو منا لے سے جو کم از کم تمہیں کافر تو نہیں کہتا بنا بھی اس کو جس نے سارے ہنڈیوں کو جہنمی قرار دے دیا اور اصیتا بھی ساتھ لکھا کہا کیوں جہنمی جہنوی ہے؟, ہے ایمان کی کمی بیسی نہیں مانتے جو ایمان کی کمی بیسی نہیں مانتا وہ اہل نار میں اس کو مانو بزرگ صرف ڈھیریوں کے بنانے سے بزرگ نہیں بنتا اگر ڈھیری کے بنانے سے بزرگ بن جاتا ہو تو ڈھیری کو پانچ روپے کی مٹی ڈال کر بھی بنائی جا سکتی ہے اور پھر یہ مٹی نہیں ڈالتے اوپر پتھر بھی لگاتے ہیں کہیں پیر اٹھ کے بھاگ ہی نہ جائے زندہ جو ہوا اور بس وقتوں پھر تم نے جو گمراہی اختیار کی تو پھر گمراہی کہیں رکتی نہیں ہے پھر جہنم میں لے جا کے چھوڑتی جب عقیدہ اختیار کیا زندگی کا تو پھر ایک بد باسن نے لکھا حضور اس طرح زندہ ہے کہ حضور کی بیویاں شب بسری کے لیے حضور کی قبر میں پیش کی جاتی ہیں ایاسن زندہ اللہ نبی کی اس سے بڑی گستاحی کیا کہہ رہا تھا بزرگ ہمیں ہم بھی کم نہیں ہوئے بزرگ اتنے ہوئے رب کی قدمیں ہمیں تو نام ہی یاد نہیں تھا ایک ایک جر اور تم نے تو ہر چرس پڑوسوں کی بستی کو سید اور شریف بنا لیا ایسی ایسی بستیاں موجود ہیں جن میں ایسے ایسے اللہ پیدا ہوئے کہ جن کی دعا کو کبھی رب بھی تعالی نہیں کرتا تھا کیا امام عبد الجار حری قبیلے نے ایسا آدمی پیدا کیا ہو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے بزرگ نہیں لکھا ہے ان کے پاؤں میں ناسور ہو گیا جرا کو دکھایا اس نے تھا کاٹنے کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں پاؤں آگے کیا مستر ابھی نہیں اٹھایا ہاتھ لگایا طرف اٹھے اس نے کہا حضرت آپ کو اتنی تکلیف ہے کو لگانے نہیں دیتے یہ کاٹا کیسے جائے گا سوچ سوچ کر کہنے لگے ایک ہی صورت کہا کیا صورت ہے کہہ لگے میں نماز کی نیت مانتا ہوں جب سجدے میں جاؤں تو تم آپریشن کر دینا سجدہ کیا چرا نے ناسور کاٹ کے پھینک دیا فلام پھیری تو فرمایا میں نے تم کو کہا تھا نماز میں آپریشن کر دینا تم نے کیا کیوں نہیں ہے اس نے کہا حضرت میں نے تو کاٹ کے بھی پھینک دیا کہہ لگے رب محمد کی قسم مجھے پتا ہی نہیں چلا حضرت بزرگوں کی اگر بات کریں تو ہم میں وہ پیدا ہوا جس کو لوگ مولا امیر سیال کوٹی کے نام سے جانتے ایک ہندو ڈاکٹر نے کہا کہ امرتسر میں جب اس کو اپریشن کے لیے لایا گیا تو اس وقت ابھی سائنس اور ٹپ نے اتنی ترقی نہیں کی اپریشن سے پہلے بے ہوش کیا جاتا تھا کلورو فارم سے ڈالانا کلورو فارم لایا گیا مولانا فنا اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ پانچ کھڑے تھے ہندو ڈاکٹر امرتسر بڑا مشہور تھا اس زمانے میں پنجاب کو کہا مولی صاحب یہ کیا کرنے لگا ہے ڈاکٹر کہا بے ہوش کرنے لگا کہا بے ہوشی نیند کی بہن ہے اور میں نے نبی کا جب سے فرمان سنا ہے کہ سونے سے پہلے سورہ ملک پر کے سوگو میں نے زندگی میں کبھی سورہ ملک نہیں چھوڑی اس کو رک جائے پہلے میں پورہ ملک کی تلاوت کروں پھر مجھے بے ہوش کرے ملک کر کے سورج کریں اور ڈاکٹر نے سمجھا کوئی لمحے دو لمحے کی بات ہوگی پتا چلا مولوی تو بڑا لمبا پڑ اس نے کلوروفارم سنا لیا ڈاکٹر کا اپنا بیان تھا مولانا کو کلورو فارم سنایا گیا بے ہوش ہو گیا لیکن زبان اس وقت تک چلتی رہی جب تک سورہ ملک ختم نہیں ہو گئی بزرگوں کا مقابلہ نہ کرو ہم کہتے ہیں دین اسلام بزرگوں کا نام نہیں ہے بزرگ ہم نے بھی اور تم نے صرف روٹی کھانے والے بزرگ پیدا کیے ہم نے خون دینے والے بزرگ پیدا کیے کیوں اگر یقین نہیں آتا تو ابن تیمیہ ایسے ایک, ایک بزرگ نکال کے دکھاؤ ایک بزرگ کہ ساتھ اجاپ آ جنوب ہم آ جائے یا دونوں رب ہم رات ہوتی ہے تو اپنے سجدوں سے آسمان اور زمین کے کناروں کو جگمنا رہے ہوتے اور صبح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے یوجا پی سبھی للہم تم رات کو رب کی بار میں جھکے ہوئے دن کو کپار سے جہاد کیے ہوئے تم جن کو کبر کے پتلے دیتے ہو رات کے حلوے کھاتے ہو اور مر جاتے ہو تم نے بزرگ پیدا کر سکتے ہیں کینیڈا کس بات کا افسوس ہے کینیڈا میرے بعد پلاؤ اور زردہ کون کھایا کرے گا یہ بزرگ ہیں خدا کی قسم اس کو چودہویں صدی کا امام اور مجدم لکھا گیا اور پھر سبر نہ ہو لوگوں نے کہا غم نہ کرو مر جاؤ تمہارے بعد تمہارا کوئی کریں گے ستارا کھانوں کی بیرس تیار کر کے دی کرنا ہر جمع کو لے کے آیا کرنا اگر کھا نہیں سکوں گا خوشبو تو پہنچا کرے گی یہ بزرگ بزرگی کا معیار کیا ہم نے کہا چھوڑو بزرگ صرف وہ ہے جو کائنات سے رخ موڑتا اور محمد سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے صلاح ہو صرف اختلاف ہوا صدیق کے درمیان فاروق کے درمیان کسی نے اپنی بزرگی کو بطور دلیل پیش کیا کہا صدیق نے کہا ماں محمد اللہ رسول سدغلت بن قبل ہے رفل افائی ماسک اور کلب ملا کا بک ممینکل بلا پلن یدور اللہ شیا محمد اللہ کے رسول ہیں یہ بھی اسی طرح فوت ہو تمہیں مبارک ہو کہ جو حق تمہیں سمجھ آ گیا مجھے سمجھ نہیں آ سکا میں نے قرآن کی آئے سنی اپنے عقیدے سے پلٹایا ایمان دوسرا اختلاف ہوا نبی کو دفن کہاں کیا جا کسی نے کہا جنت البکی میں کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا کہ اس میں ستر ہزار لوگ ایسے دفن ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانتے جس میں نبی کے چچا نبی کے رشتے دار دفن نبی کے صحابہ دفن حدیث پڑی کہ نبی نے فرما نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا سب نے کہا مننا وسط دکھنا تیسرا انتخاب ہوا خلیفہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے کہ انسار میں سے. دونوں طرف بزرگ تھے ایک طرف وہ تھے جن کے بارے میں رب نے کہا ولنزین تب ادارا وان انسار وہ ہیں جنہوں نے صرف مومنوں کو بنا نہیں دی ایمان کو بھی پناہ دی ہے. اور دوسری طرف مہاجرین وہ مہاجرین کہ جن کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا کہ اگر وہ جو خرچ کرتے ہیں اگر اس کے مقابلے میں کوئی کائنات بھی خرچ کر دے تو ان کے ثواب کو پہنچ سکتے دونوں مو... طرف جو موجود تلواریں کھٹ گئی اختلاف پیدا ہوا کسی نے اپنی بزرگی اور بڑائی کو میں یار نہیں بنایا کہ میں بڑا بزرگ ہوں کیا کہا کہا نبی نے فرمایا ہے رب کے حکم کے مطابق کے ان تنازعاتوں کی شعین پردو ہے اللہ رسول جب نہ ہو جائے کتاب اللہ کی طرف آؤ سنت رسول اللہ کی طرف آؤ کیا کہا اللہ امت و قریشن میں میرے بات میری امت کا امام اگر ہوگا تو قریشی ہوگا انصار نے حدیث سنی کیا نیا آ مننا بن یہاں کیا ہوگا ہم کہتے ہیں رفا جبین یہ وہ حدیث ہے کائنات کی اکلوتی حدیث جس کو نبی کے ان دس صحابہ نے روایت کیا ہے جن کا نام لے کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے نام لے کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی امام صاحب نے تو یہ نہیں کہا خدا کا خوف کر انتنا کا کمفی سی کردو ہو اللہ ن سادہ دین میں لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف سب آراہ کرو اور ہماری دعوت کائنات کی اکلوتی دعوت ہے جو لوگوں کو اپنی بستی کی طرف اپنے قبیلے کی طرف اپنی برادری کی طرف اپنے پڑوں کی طرف نہیں بلاتی بلکہ کائنات کو اگر بلاتی ہے ہم تو یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا محمد کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں ص اللہ ہو اور چین صرف یہی دو اور یہی عقیدہ ہے اما کا وگرنا بتلاؤ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کس کی تکلیف کیا کرتے تھے اور جو کام امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا وہ ہم سے کیوں کرواتے ہو سوچو تو صحیح کبھی غور کیا ہے اور ابن حدم پہر پربتر رب کی کروڑوں رحمتیں اس نے کہا کہ اگر اسلام میں تقلید جائز ہوتی تو صدیق و فاروق کی تقلید کا حکم دیا جاتا صحابہ کی تقلید تقلید کی جاتی عائشہ صدیقہ کی رضی اللہ تعالی یہ کہ صحابہ کہتے ہیں جب تک ام المومنین موجود تھی ان کے دروازے پہ نبی کے پرامین سمجھنے والوں کا ہجوم رہتا تھا کسی مسئلے کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی نبی کے گھرانے پر دستک دی جاتی نبی کی بیوی مسئلے کو نبی کی حدیث کی روشنی میں حل کر دیا کرتی تھی کرنی ہوتی کو آشا کی کی جاتی رضی اللہ تعالی کیا دین بنایا دین سادہ ہم یہ کہتے ہیں آؤ ذرا ہماری بات کی سنو ایک مسئلہ جاؤ ساری دنیا کے مطلب کے لوگوں کو میرا چیلنج ایک مسئلہ ایک مسئلہ علی حبیب کا کتاب اللہ کے خلاف سنت رسول اللہ کے خلاف ایک مسئلہ صرف ایک مسئلہ ثابت کر دو رب کی قسم ہے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہم اس کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہیں صبح کے سورج سے پہلے ایک مسئلہ بدلا دو سینئر بھی ہاتھ پھیر کے کہتے یہ نہیں کہتے کہ مولانا عبد الستار کی کتاب کے خلاف سید محبود غز نبی کے عقیدے کی بات مولانا میر کے عقیدے کے خلاف نہیں کہتے ہیں ایک مسئلہ رب کے قرآن کے خلاف نبی کے فرمان کے خلاف ایک مسئلہ بدلا دو تمہاری مہربانی بھی تمہارا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ تم نے ہمیں چوکا ہے حق پر صبح کے سورج کے سلو سے پہلے چھوڑ دیں گے اور یا پھر تم ہم کو کہو کہ ہم تمہیں ایک مسئلہ بدلائیں ایک نہیں از ارشتا بفر اور یارو آخری بات کہہ دیتا دنیا کے معاملات میں تم اتنے سیانے ہو اتنے سمجھدار کہ دو ٹکے کی سبزی خریدنے جاتے ہو یا دو ٹکے کا تم سے کوئی سودا خریدنا ہے تو دیے گئے سکے کو الٹ کے دیکھتے ہو پلٹ کے دیکھتے ہو دیکھتے ہو نہیں دیکھتے نوٹ دس روپے کا لے کے آئے ایک آدمی ساری یقینی ہو کہ بابا یہ لے لو کہتے کہتا دیکھو تمہارے نوٹ سے اس کا کاغذ اچھا ہے اس کی چھپائی سے اس کی چھپائی بہتر ہے اس کے رنگوں سے اس کا رنگ خوبصورت ہے اس کے سائز سے اس کا سائز بڑا یہ سلنڈر اتنا ہے لے لو کیا کہے گا کہ پاگل ہے جا اس سلینڈر کو اپنی دکان پہ جا کے لکھا میرے پاس لانا ہے تو سکہ لے کے آو گے نہیں کہو گے کہے گا پاگل سکا ہے دس روپے اوپر لکھا ہوا ہے اسی طرح کی بور لگی ہوئی ہے اسی طرح کی چھپائی ہوئی ہوئی ہے اسی طرح کا کاغذ اس سے بہتر لگا ہوا کیا کہو گے, کہو گے سب کچھ موجود ہے لیکن حکومت کی چکسال کی مہر اس پہ لگی ہوئی اور جس پہ چکسال کی مہر نہیں ہے وہ سکہ اصلی ہو سکتا اور دین کے بارے میں تم اتنے بے سمجھ ہو کہ ہر چبے والا ہر پان والا ہر سرمے والا ہر پرے والا جو سکہ لے کے آئے چلا سے ہو دین نبی کی تم نے یہ قدر جانی کبھی مدینے والے کی اس پہ مور دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی کبھی سوچا اس پہ مدینے والے نے مور لگائی کہ نہیں لگائی اور مدینے والے نے خود کہا ہے من نہ فی پی امرنا ہاں ہاں ماں ہو بہوا مزدو اور جس نے دین کے بارے میں ایسا فکا چلایا جس سے موری میری مور نہیں لگی ہوئی وہ مزدور ہوئی ایک مور کی ہے مجھے <تصفح> کہنے کا یہ ٹوپی جو تم پہنتے ہو یہ نبی نے پہنی ہے یہ اینک جو تم لگاتے ہو یہ دین میں گیم ہے یہ جو تم کرتا پہنتے ہو تریزوں والا یہ قرآن میں آیا ہے میں نے کہا تمہاری عادت ہے کہ مسئلے کے جواب میں چکسلا لے کے آتے ہو سن لو یہ دلیل عام دیتے ہیں تم بھی سن لو بات عام کہتے ہیں یہ ٹوپی کہاں آئی میں نے کہا میں ٹوپی پہننے کو دین سمجھتا اینٹ پہننے کو دین سمجھتا یہ تریزوں والا کرتا پہننا دین سمجھتا میں اس کو دین نہیں سمجھتا پہنو پگڑی پہنو سر بھی ٹھیک ہے ٹوپی پہنو بالکل نہ پہنو پروفیسر یامین صاحب کی طرح بال بھی نہ رکھو پہ بھی کوئی بات نہیں کوئی اس میں گناہ سواب کی بات میں نے کہا تم بھی تیجے چوتھے چلیس میں کل کو کہہ دو دین کی بات نہیں ہے میں تمہارا صبح چالیس میں دینے کے لیے تیار ہوں تم بھی کہہ دو دین نہیں ہے کیوں کیا بھائی ہم کہتے ہیں چلو تم کو دین نہیں ہم کہتے ہیں جائید ہے کہنے کا جی اصل کہہ دیے دین نہیں تو پھر مویا نے سانو کھوانی ہے کھیر پھر کھیر کون کھوائے گا پھر سانو کھیر نہیں کھوانی پھر تو گربائے حیثہ لی جائے گا پھر ہمیں لینے ہمارے پاس تین وہ ہے جس پہ نبی کی مہر اور جس پہ نبی کی مہر نہیں چاہے کتنا اونچے پورے والا ہو اس کی بات دین ہو سکتی اس کا سکہ اصلی ہو سکتا ماننا دیا امرنا ہاسا ماں لئے سا من ہو کہ وہ جس پہ مدینے والے کی موہر نہیں وہ سکہ دین میں چل سکتا یہی ہماری سب ہم کہتے ہیں تم ہنسی رو تمہیں بریلی کی طرف نسپت کرنے کا شوق ہے تم بریلی رہو کسی کو بنارس کی طرف کرنے کا شوق ہو بنارسی بن جائے کسی کو مدراس کی طرف شوق ہو مدرسی بن جائے کسی کو بہار کی طرف پیپچوں کو بہاری بن جائے کوئی اختلاف نہیں لیکن پکار یہ ہے کہ صرف اس نہ جانو جتنا صدیقی کو فاروق نے جانا تھا رضی اللہ تعالی صرف اس میں بھی پھر کوئی اخرا اور اگر جھگڑا ہو جائے اپنی لال کتاب اٹھا کے نہ لاؤ یا نبی کا فرمان لاؤ یا رب کا قرآن لاؤ من یہی ہماری دعوت یہی ہمارا آوازہ یہی ہمارا ہوکا یہی ہمارا پکار اور اسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی پہ زندہ رکھ اسی پہ خاتمہ فرما باخردا وا انمد اللہ رب العالم وہ اللہ درگاپور صاحب جیل میں دعا فرماتے ہیں